الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعض الضوء من الله إنه سيطان من بسم الله الرحمن الرحيم والذي العظم المرنين رسولا منهم يفضل عليهم معياتهم البكين من يعلمهم الكتاب والحكمة فلقى الله العظيم رب اشرح لي صريح السل يمريح وحضر القطن من لسان يكتحوا محترم ارم بھائی دوستوں اللہ تبادلہ نے انسان کو سر وقت میں بھیجا ہے اور آپ کی لاجواب نین کھو کے حاصل کرنے کے اپنے آپ کو نم پر حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے مثلا اللہ نے نو مہینے بچے کو پرورش کے پر لیے تھی ہوتے تھے ماں ہی. کم سے کم وقت مانا ہے چلیے کہ چھ مہینے اور دادا دادا دو سال سے چار مہینے مانے دو سال سے سکتے تھے چند مان کے چھ مہینے سے لے دو سال کام ہے تو نو میں دس اب یہ وقت دیا گیا ہے کام سو جسمانی جہاد تہ بننے کے لیے اس وقت میں انسان کے ہاتھ پیر دل کما پانچ کان مار لگے پڑھے جو بنے اگر یہاں بن گئے صحیح تو دنیا میں صحیح استعمال ہوں گے ان کا صحیح فائدہ دیا جائے اگر نہ بن سکے تو وہ دنیا میں صحیح استعمال اور فائدہ کرنا یہ ممکن نہیں وہ جلدی اپریشن سرجری وغیرہ کر کے کچھ موڑ توڑ کر جوڑ کر محسوس کرتے ہیں لیکن بھائی وہ بھی ایک حد تک ہے میں وہ بننے کا وقت ہی استعمال نہ ہوا اس میں بننا سکا زیادہ مان نہیں ہو سکتا اور قواعد سے محروم ہو ہماری میڈیکل کی کتابوں میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے تو رام نے حمل بہت زیادہ اشراد کی ان کے بچوں کا دماغ آپ پر مختلف آزاد تک خراب اتر آ جاتی آپ کو افسوس نہیں ہو سکتے وہ نو مہینے کے بغیر جو بننے کا اس بند نہ سکا زیادہ یا نہیں ہو سکتا اور فوائد یہ آسل نہیں ہو نہیں کر انسان کا ماں کے پیڑ میں مہینے کو چل کر زمین آسمان کے پیڑ میں ہے موقع ہوتا آپ کا سال دو سال دو سال بیس سال سات سال دو سال یہاں کا کیا ہے یہاں کے میں اپنے آپ اپنے آزاد دوارے کو استعمال کر کے آسان سے سے اپنے آپ کو بنانا ہے اگر آج نے اس وقت کو صحیح استعمال کر لیا آخو کے سے صحیح کر لیا تو اس کا استعمال آفس میں ہے اور وہاں کے فوائد اس سے کتنے ہیں اور وہاں گزروں کو وہاں گلا ہوتا کو سمیٹنا ہے اور وہاں کے جو آلات کو اس ہے کب جب یہاں سے اپنے آگا کو صحیح استعمال کر کے پروانی لیاتوں کو بتا دیجیے تو آپ بن گئی سکس بائی سے ایسی نظر بائی ستائی اور کریکٹ ہے بال جانے میں ایسے ہوتے ہیں لیکن بھی تھوڑا بہت جوہر ایسے نظر بار ہیں دن کو ستارے دن بڑے ستارے اس میں چمکتے ہوتے ہیں آم طور پر مشہور ہے کہ سوریا اتاروں کے برائے سوریا انہیں کہتے عام طور پر ایسے نظر والے آدمی کو اس میں صاف ستارے مل جاتے آج کا خراب ہوئی آگ آج کا عام طور پر چھ ہے ادھی سر کے روایت میں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوریا میں کیا ہوا ستارے لگاتے ایسی ضرورت گیارہ بنا اور رویہ کو میں نے دوربین میں دیکھا ہے کوئی پچیس چھبیس ہونے لگے اور شاید سے بھی ہے جو بھی پچیس چھبیس یا तो इस दुनिया के धार्मिक बनना के अंदर आसम के धार से बनना क्या है आसान के धार से बनना यह है कि इसके अंदर बसीरत पैदा हो देखने को सारा कहते हैं सारा सिक्स बाई सैंतीस बाई चालीस के ऊपर और बहुत ज्यादा सिक्स बाई तक मैं प्रश्न नहीं करता सिक्स बाई इलेवन तक होना تو اس کے علاق کا فیشن نہیں کرتے کہتے یہ کر سکتا ہے چلنا پھرنا اگر بہت زیادہ وہ رفتاری اگر کرے تو ہمارے ادھر بڑے بوڑھے آدمی چالیس پچاس کلو میٹر پر ہم گڑی کلاس کے رہتے پیسے ڈیلیو بھی کر سکتا ہے اس کا پریشان ضروری نہیں اور روحانی جاتا ہے جب, جب آپ بنتی ہے پیسے بسارت کے بجائے بصیرت کرتا ہوں بصیرت کرتا ہوں اور بصیرت کا پیدا ہوتی ہے جب وہاں اللہ تعالیٰ کے اقربات کے مطابق استعمال تو بصالت کے بحال کو اللہ تعالیٰ بصیرت کو فرماتا ہے اور بصیرت کو تیر لگا ہے معنی نکال ہے اشیاء تو تو اشیاء تو جو اشیا کے حکایت کو دیکھتے حالات حقائق کو دیکھتے اشیا کے حقائق کو دیکھتے حالت اسمان ضلع جو ہمرو بیٹری لوگ آ رہے ہیں نوجوان آیا وہاں سے کافی ہو رہا تھا. اسے قدم اٹھا دو یہ جناس نہیں یہ لوگ کیا کرتے بدکاری کرتے ہیں اور فرماری دکھا دینا چاہتے ہیں داخر والے نوجوان کو تھا اس کے ہاتھ میں زہر یہ نوجوان نے بتایا کہ میں کوئی اپنی بدکاری کر کے نہیں آئے ہوں آتے ہوئے جلبان پر میرے نکاح ہو گئی تھی اس کا اپنا اور جس کو اللہ مظاہرہ کرا رہے ہیں مسالت کے مسلنگ رسید پر فرمائی ہے اس ساتھ میں گھر بار اپنا نکاح کرنے کے نظر آپ دیکھتے ہیں آپ کو دیکھنے کہتے ہیں اس کا پھول جو ہے چودہ گرام دیجیے گا آٹھ گرام آپ دیکھتے کہتے ہیں اس کا گدا سال ہے اس کا نو جلد سے پھول گا خراب ہوتا ہوں کہ یہاں کا نکل نکل نکل آ رہی بس کا ہے کرتا پندرہ بیماری اور دوست وہاں کو ٹھیک کر کے شہر ہو جاتی تو اسکیل بادی اور بنیادی ہاتھ میں روحانی مشکل تھی اور وہ تو ٹھیک بسال والے نہیں بس بنایا بیماری ہے موبائل وہ محمد کے فراہم میں ڈرو اللہ کے دور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے روکتا ہے میں رکھ دی تھی جن لوگوں نے اب تمہیں بال ہوئے دلات میں جمع کرتے نا خود بڑھ گئے ہیں اور خود کے دوران خود دیکھے دان پڑتے پڑھتے پڑتا برن یا پانی گھر بچی ہوتا ہے ملازمین جو بیٹھ رہے تھے وہ بڑے تھے باہر نکلنے کا کیا تھا اب اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اگر اس کی بہت بازی کا بدنی جب خطبہ پڑ رہا تھا تو خطبے کے دوران جیسے کوئی سند کو آوازیں دینا وہاں میں ہاتھ میں نہ چڑھ رہا ہے اور لیکن گئے ہوئے خطبے کے دوران اس کو آوازیں دینا یا ساتھ یادے بند کہہ رہا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسمی بہت زیادہ ہونے اس قافے پر استعمال پر اب پڑے گئے تو جو تاکہ ایمان والے مسلمان تھے ان کو پتا تھا کہ میرے مومنین جو ہے کہ اللہ کے الگ ساری شخصیت ہے اور مجھے بصیرت اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا ہے فراست ایمانی اللہ کا بھارت اللہ کو, کو دی ہوئی ہے تو نا جو درمیان ہے بات کہیے یہ درمیان نہیں ہے کہ کوئی ایمان ضرور کو تو ساری درجہ جب اپنے باہر سے واپس آیا سے پوچھا ہم نے ایسا جنے کے لاند علی تھے لانچن جو تھے جمعے کا گلی تھا تیرے ساتھ کیا مانگا اس وہ کہا کہ میں اپنے رشتے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے اندر مہنگ کی آواز سنی اور میں مجھے ساڑی یا ساری باہر کا بندوبست کروں پہنچے ہو گیا تو کیسے میں نے آدمیوں کو گراگر کر کے پہاڑ کے انداز اپنے راستے کے اندر کی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ایک لشکر گھاس لگائے ہوئے بیٹھا تھا اگر ہم ایسے ہی خبری میں چلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تو ہم پر حملہ کر کے ہمیں نیشنل آبود کر دیتے اور ہمین کی برباد سوال <تصفح> ہیں ہماری رہنمائی <تصفح> کی ہم نے آگے جا کر سروے کیا لاگے بھی ہو دیکھا تو ہم نے اس گھاس لگائے ہوئے لشکر کو برباد پالی اور بارود کر اور دارہ بڑھانے میں اس کے خطرے سے بات بھی چاہیے مومن کی فراست ہے مومن کا نور ہے اس کے آنکھ میں بصیرت ہے قلب میں بات میں اس کی فراست ہے یہاں سے کیونکہ اس کا اپنی آنکھ پر محنت کی ہے روحانی یہاں کو, کو, کو بنایا ہے نمبر پڑی ہے جھکی ہے شاوز شاوز کسی روزے گھر نہیں ایسے دنیا کی چیزوں کو مال دور دل کو دلچائی ہوئی نگاہ سے دیکھا لوگوں کی گاڑیاں پر نگاہ پڑی تو دلوں سے لال قبل رہی ہے بننا کو دیکھا تو اوسان ختم ہو رہے ہیں مال دوبر کو دیکھا تو پریشان ہو رہے ہیں اس نظام میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ جستا ہے جش نہیں تھا حمام جشتے نہیں تھا نظر میں جتنی روز کر کے بڑا آ کر کہتے ہیں جفان صاحب میں نے موت کا شکار کر دیا یہاں سے آپ کی موت سے گھر میں جا کر سکتے ان کے کھیتوں میں چڑی بھی طرح سے چڑی بھی طرح اور شکار کرتے لوگ مور کا شکار کرنے جاتے کہ ججتے نہیں تھا اس کی نظر میں جبیر ترافیل کا مور کا شکار ایک بزرگ کا شکار یہ شکار بھی نہیں ججتے یہ تو اتنا بڑا شکار ہے کہ اس کے شکار کے آگے یہ جبیر کا تعبیل اسلام کے شکار کرنے والا ہے یہاں تک اس کو شکاری اس سے آگے بڑھ کر ہے جو متا جی ہے ظہیر اسلام آئے اونس علام کے پاس کہ آپ ضرور قبر کرنی ہے اور نیت جو تھپڑ مارا آنکھ نکال آلہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جسم جسا ہے السلام کا کہ ساری زمین ان کے سامنے اس طرح سات نے ہاتھ کو پھیلایا اور اس طرح دورہ پڑی کہ راہیل کا بدنی اصلیت نہیں ہے اس طرح احساب کی بدنی جو آئی کہ سات سمندروں کا پانی لاکھوں کے سر پر ڈالا جائے تو پارکاؤں تک نہ پہنچے گربے کے لیے اہم خبر خوشرح بار نے کہا ذریعہ کہا کے جستے نہیں, نہیں تارثت کی نظر میں جبریل صلافیل کا سیاح ہے کیا مور کا شکار کیا کبوتر کا شکار یہ شکار اس کی نگا نہیں جستی اس کو کتنی برل ہمت ہے اتنا نظر ہے اس کا اس کا شکار ملائے گا سافیر اگر ہمارے ہاتھ میں اتنی حیثیت نہ ہو انسانوں میں تھے جمبیال صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایسے تھے کیونکہ مداح کے سارے کھل تو یہ ایسی انسان کو کب آپ ہوتی ہے جب یہ اپنے عزاء و دوارے کو اپنے آنسان آس پانچ دن دو ہاتھ پہ اور پورے کے پورے بدن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو وہ قوت صاحب فرماتا ہے کہ اس کے آگے کائنات پر ضرور سر مجھے اس کے آگے بلائی کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بعد فقط انسان کے بارے میں کہا کہ اتنی جائز روپیہ دکھائی کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں اس بارے تو میں آگے بتا دوں اثر ہوتی ہے میوزک کو ویڈیو بنا چاہتا ہے دور بھاگے گا پسار کرے گا اور ہم جو ہے وہ تو آپ हैं تصویر کا رہتے ہیں بڑے دعویدار ہیں ہم تصویر کرتے رہتے ہیں تو میں نے کو بتایا کہ بات نہیں ہے یہ سب نے گناہ پر بتایا ہوتا ہے انسان اللہ جا کے گڑ گڑا ہے اور جب اس دل میں ہمدردی جوش مار انسانوں کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ترق کھاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے آج میں گنا متعلقہ گڑ ہے اور کھڑا ہوتا ہے سوگ گزار ویسٹ محبوب انسان کو اللہ کا بارہ جی وہ بلائی کرنی دیکھیے بار ان فقط ان کا ایک دائرہ کار ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کر سکتے ہیں ایک آٹومیٹک میری تصدیق ہے اسی بسن کر کام کر رہے ہیں اور ایک معذور دائرہ کار ذکر القصح کا اور ایک معذور دائیکار ان کے ان کے اعمال کام ہے اور وہ بھی ان کے ایسا کوئی رکاوٹ نہیں ہے بدن اور ملائکا تو بدن اور وجود جو ہے اس میں ان کاموں کے کرنے کے مخالفت کی کوئی رکاوٹ نہیں انسان کو نفس اور شیطان کی سارے رکاوٹوں کو پار کرتے ان کا مقابلہ کر کے اپنے پیار کو استعمال کر کے کے مزوں کو اور سسکوں کو چھوڑ کے آفسے کی گرفانا یہ اس کا باتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ساری برائیوں سے اپنے آپ کو ہوئے آگے بڑھ کر لے کے تیار کرتا ہے اور اس میں اس میں کافی تقالی سامنے آتی ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے شو. اس کو اس دن تقریب تقاریب بس مقابلہ کو ہی مجاہدہ کہتے ہیں پھر شریعت میں مجاہدہ ہے ایک تو غیر مارکے لوگوں کا مجاہدہ ہے بس لوگوں نے اسلام آدمی ایک کام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اللہ تبارہ کرنے تو جن کرتے ایک کام پر کھڑے ہوتے صلی اللہ کھڑے ہوئے پڑی آج مجاہدے کی اپنے آپ کو اس طرح دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں عمر مجاہدہ فکر سی بالکل کہتے ہیں کہ برائی کو ترک کرتے ہوئے برائی سے کو چھڑاتے ہوئے جو تکلیف آ رہی ہو جو مشکلات آ رہی ہیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کر کے ان کو پار کر کے برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور نئی پر چلتے ہوئے نگی بازو کرتے ہوئے نیکی کو لگتے ہوئے چڑکاوٹیں آ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں غالب آ رہی ہیں ان کو برداشت کر کے نیکی کو تیار کریں گے مان لیے دو باتیں بجائے اور میں اس بدل کے تقرر یہ کوئی بجائے لہٰذا آزاد سے کہتے ہیں نا کہ ہندو پت میں نفس خوشی ہے نف کا کچلنا اور نف کو مارنا اور اسلام میں نف خشی نہیں ہے اسلام میں نف کشی ہے نف کشی خوشی مارنا کشی کھیلنا نف کشی نفس ہے نف کو کھینچ کر صحیح آتا ماس کر لانا با کو مارنا نہیں ہے ہمارے یہاں عیسائیوں کی طرح شاد میں کرنا اور ساریوں اور مردوں واردوں کا خوارا رہنا یہ عبادت نہیں ہے اس بار اگر عمل کر لے تو دس سال کے بعد زمین سے انسان نہ پہتے. ہی نہ پھیلے نسل انسانی نہ پھیلے اگر سارے کے سارے لوگ عیسائیت کا کمال اور اس کی ولایت کا کمال حاصل کرنا چاہیں کہ ہم سارے حاصل کرنا چاہیں دس سال کے بعد ماشاءاللہ اللہ نسل انسانی نہ پہلے تو یہ غیر فتری اور ان نیچرل چیز جو کہ بقائے نسی انسان بقائے رسی انسانی کے لیے مناسب اور سوٹیبل ہی نہیں تو لہذا اکثریت انتظامیہ نے اس کے ترک کی دس نہیں کی ہے اس وقت سائل کو پورا کرنے کے لیے احکامات بنائے نکاح کے احکامات مہر کے احکامات نامقہ کے احکامات تلاب کے احکامات خدا کے حکامات پورا اسلامی عدالتی نظام کا ایک ہے جو کہ آئری زندگی کے گردا گرد گھوم گرد رہا ہے اور آدمی پڑتا ہے صور اطلاق کو پڑے آدمی اور سورتلاب کے حکامات ان میں انسان کو حیرت ہوتی ہے میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی قرآن مقدموں کو پڑتا ہے اس کا دل بوائے جیسے لگتا ہے کہ انسان کے خلاف نہیں ہے کہ انسان کی سو سوگ اتنی فکر اور اتنی گہرائی نہیں ہو سکتی ہے کہا میں تو جب طلاق کیا ہے جب پڑھتا ہوں تلاش کیا ہے کہ میں پڑھتا ہوں تو اگر مجھے داروں کے وواغ کے لیے کسی انسان کا خلاف نہیں ہے اتنی تفصیلات اور اتنے زبردست بات اور اتنی گہری بات ہے جو کہ گہریلو زندگی کو درست کرنے کے لیے اتنی ضروری اور اہم اور ملازم ہے اور سب کی تفصیلی بات اس بات نہیں ہمارے ساتھ ہی لذیفوں لذیفوں بیان کیا کہ ایک آدمی کا دماغ پر اثر ہو گیا تھا تو اس نے یہ بیان سنا تبلیغ والے ساتھیوں کا انہوں نے کہا کہ جھولے میں براہیم الام کو ڈال کر آگ میں ڈالا گیا اس کو بڑا غصہ آیا کہ جھولا بہت خراب ہے وہ گھر پر کیا بچے کو جھولے میں ڈال کر جھولا آتا بچہ اس نے کہا پکڑا تھوڑا اس اسپے کو با اسے کو کیا کہ بات اس میں براہیم المان کو ڈال کر آگ میں ڈالا گیا دیکھیں یہ اس کو گے اب بچہ جھولے گا کیسے روئے گا پریشانی ہوگی ہم کیا کریں ابھی کیا کہہ رہا تو سمجھدار آدمی کہا کہ سب کر تھوڑا جھولا تو بات کی چیز ہے پہلے تو آپ بجے جس پہ ڈالا گیا تھا تو لہذا آپ کو ہی نہیں جانا چاہیے بنتا تو آپ کو نہیں دے رہا غلط دکھالنا چاہیے کیا آپ کو دکھانا چاہیے اپنے چاچا بچوں کھانا کھانے کھائے گا چائے گا اٹھارہ دن میں تو کھانا کھائے گا کہہ رہے گا چائے کھا سے پیے گا بس شروع کریں گے یاد آپ کیا کرے گا چائے کھا سے پیے گا ٹھیک آگے چیز تو سچ بات ہے آپ سے کہیں کہ آج کو گھروں سے نکال دو کیونکہ خطرناک چیز تو خطرناک چیز تو ہے لیکن ضروری چیز بھی تو ہے جانوروں کے جلانے کے بھی اصول ہیں اس کے انگاروں کو پکڑنے کی بھی اصول ہیں اس کے بجانے کے بھی اصول ہیں اس کے چولہا جگہ ساری چیزوں کے بندوبست کرنے کے سارے اصول سے کر کے مطابق اس کے استعمال کریں گے خطرات سے بچ جائیں گے فوائد تو شدید انتظامیہ نے نسکشی نہیں بتائی ہے نشخشی بتائی ہے کہ نس سارے کاموں کو آب قواعد اور جوابے اور رسولوں اور احکامات کے تحت پورے کرتے ہوئے اور کے ساتھ متلکہ جو خطرات اور تکالیف ہیں اور جو قبافیں ہیں ان سے بچ جائیں گے اور جو فوائد ہیں ان کو حاصل کریں گے کیا تخص کو مغرب طرح ایسا فرید نہیں کیا کہ کی زندگی تلخ ہو جائے چمہ پندرہ اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس سال کی عورت عورتوں میں تو کتنا اور بعض بات, بات عورتوں کو تھوکتا بھی نہیں تو اس کی زندگی گئی اور دن رات فیکٹری میں کارخانہ میں کام کر کر کے شامل کرتا ہوں طرف سے میرے پاس ہاتھ ہے بناتی ہوں تو پینتیس سال سے دو, دو ملکی ہوتی ہیں اور وہی دکڑا روز ہوتی ہیں کہ ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں ہی. مال زندگی کا ہے ہم کیا ہے یہ تو غلط نظام ہے پہنچ پہنچا ہے وہ سورجوار ربت روک قواعد وہ ترتیم ندی جو استعمال کرنے کے لیے شریعت نے بتائی جس سے قواعد سارے حادث ہو گئے اور نقصانات سے مکمل طور پر فارغ ہو گئے تو ولی تعالیٰ تبادل ہم نے فرمایا ہے کہ ممت علوم دینک منت علیہ نعمتی رضی اللہ علیہ السلام الدینا کہ ہم نے آج کے دن تمہاری عظیم کو مکمل کر لیا اور نعمت کو تم پر پورا کر جو لے کر بتی جائے گی اور بھی میں انسان ہوں گے مجردی کے لیے نئے مطلب ہم کے حالات ہو گئے بسیں گے مجھ کو لے بھرتی ہسٹم کریں